اللہ وبرکاتہ محمد شاہد رضا تاری مدینہ ملتان شریف عرض کر رہا ہوں میرے مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز ادا کی جا رہی ہو اور امام صاحب نے ابھی تکبیر اولا نہیں کہی کہ نمازیوں نے صفحے درست کرنا شروع کر دیں اب امام صاحب نے تکبیر اولا کہہ دی تکبیر تحریمہ کہہ لی نمازیوں نے نماز شروع کر دی اب بعد میں ایسی صورت بنی کہ اگلی صف میں ایک بھائی کی جگہ باقی تھی تو آگے والی نمازی نے پیچھے والی نمازی کو یہ کہا کہ آپ اپنی نماز توڑ کر آگے آ جائیں تو کیا اس نمازی کا نماز کو توڑ کر آگے صف پوری کرنا یہ شرعن درست ہے یا نماز کے اندر ہی آہستہ آہستہ چل کر وہ آ کے آ پہلی صف کو مکمل کرے گا برائے کرم ارشاد فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جزائخ آمین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوران نماز جماعت کی صورت میں جب اگلی صف میں جگہ ہو داہنے بائیں جگہ ہو موجود ہوتی ہے اور پیچھے صف شروع کر دیتے ہیں تو پہلے تو دونوں کونوں تک اگلی صفوں کو پورا کرنا یہ واجب ہے اگر اگلی صف میں جگہ ہے اور آپ نے پیچھے نماز شروع کر دی ہے تو آپ کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ دوران نماز ہی نماز ہی کی حالت میں اگلی صف کو آپ فل کر سکتے ہیں بلکہ کر لینا چاہیے صف کی ابتدا ہوتی ہے درمیان سے امام کے کھڑے ہونے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس کے بالکل پیچھے سے درمیان سے صف کی ابتدا ہوتی ہے پھر دائیں بائیں دائیں بائیں جو ہے لوگ آ کے ملتے چلے جاتے ہیں اور یہ صف اس طرح مکمل ہوتی ہے صف کونے سے شروع نہیں ہوتی سب درمیان میں سے شروع ہوتی ہے تو اگر بالفرض دو بندوں کے بیچ میں جگہ ہے اور یا کونے میں جگہ ہے کوئی شخص کھڑا ہے اور اس کے برابر میں صف کی طرف جگہ ہے درمیان کی طرف جگہ ہے تو وہ ایک دو قدم رائٹ یا لیفٹ یا آگے جا سکتا ہے دوران نمازی عمل کیا جا سکتا ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹتی اس عمل کے لیے نماز توڑنا نہیں چاہیے دوران نمازی چلے جانا چاہیے اللہ تعالی عالم